اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ العفو و امر بالعرف و عن الجاہلین آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے و ام ما ينزغنك من الشیطان نزغن فاستعذ باللہ عم اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے بے شک جن لوگوں نے تقوا اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں پھر وہ یک, یک سوج بھوج والے ہو جاتے ہیں فی ثم لا يقصرون اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے رحمت يُؤْمِنُونَ اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں بنا لائے کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہے یہ تمہارے رب کی یہ تمہاری رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وَإذا قرآن قرآن فاستمعوا له ترحمون اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرْبُعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ من الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ ولا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اے نبی اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجئے آجزی سے اور ڈرتے ہوئے پست اور ہلکی آواز سے اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہو بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف بعض علماء نے اس کے معنی کیے ہیں خز ماف علکمین امو این فا بالا یعنی جو ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو اور یہ زکوۃ کی فرضیت سے قبل کا حکم ہے بھوالِ فتح الباری فتح الباری آٹھویں جلد صفحہ نمبر 388 لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی افو و گزر مراد لیا ہے اور امام ابن جریر اور امام بخاری رحم اللہ تعالی وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عینہ بن حسن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے یہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر بن قیس نے جو عینہ کے بھتیجے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا خلف الجََََََََََََََََََََ درگزر کو اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درگزر فرما دیا وکین وقاف نیند کتاب اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کا حکم سن کر فورن گردن خم کر دینے والے تھے بھوال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بیالیس اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے قطع رحمی کے مقابلے میں صلا رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے پھر بالعرفی سے مراد معروف یعنی نیکی ہے پھر یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرما لیں اور ان کے جھگڑوں اور حماکتوں کا جواب نہ دیں پھر اور اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ سے پناہ طلب فرمائیں پھر اس میں اہل تقوا کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنہ رہتے ہیں توئفن یا طیف اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا کیونکہ وسوسے شیطانی بھی خیال یا خیالی تصورات کے مشابہ ہیں بہوالے فتح القدیر پھر یعنی شیطان کافروں کو کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچے لے جاتے ہیں پھر وہ کافر گمراہی کی طرف جانے میں یا شیطان ان کو لے جانے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے یعنی یقصرون کا فائل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اخوان ال کو بھی پھر مراد ایسا معجزہ ہے جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کر کے دکھایا جائے جیسے ان کے بعض مطالبات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نوے اور تریانوے میں بیان کیے گئے ہیں لج دبئی کے معنی ہیں تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ آپ فرما دیں مجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو صرف وحی الہی کا پیروکار ہوں ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر مطلب دلائل و براہین اور ہدایت و رحمت ہے بشرط یہ کہ کوئی ایمان لانے والا ہو پھر یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے لَا قرآن یہ قرآن مت سنو اور شور کرو اس سے کہا گیا کہ اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نواز دے اور یوں تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے چاہے نماز ہو یا غیر نماز سب کو خاموشی سے قرآن سننے کا حکم ہے اور پھر وہ اس عموم سے استدلال کرتے ہوئے جہری نمازوں میں مختدی کے سر فاتحہ پڑھنے کو بھی اس قرآنی حکم کے خلاف باور کراتے ہیں درآں حال یہ کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے اس لیے اول تو اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی سمجھنا صحیح ہے جیسا کہ اس کے مکی ہونے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لیکن اگر اسے عام سمجھا جائے تب بھی اس عموم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختدیوں کو خارج فرما دیا اور یوں قرآن کے اس عموم کے باوجود جہری نمازوں میں مقتدیوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا کیونکہ قرآن کے اس عموم کی یہ تخصیص صحیح و قوی حادیث سے ثابت ہے بنا بری جس طرح اور بعض عمومات قرانی کی تخصیص احادیث کی بنیاد پر تسلیم کی جاتی ہے مثلا آیت ذینیت و ذینی فینی کے عموم سے شادی شدہ زانی کا اخراج اور و سیر و کے عموم سے ایسے چور کا اخراج یا تخصیص جس نے ربع دینار سے کم مالیت کی چیز چوری کی ہو یا چوری شدہ چیز حرض میں نہ رکھی ہو وغیرہ اسی طرح فستمہ انسطو کے حقوقی کہ عمومی حکم سے فستمیہ انستو کے عمومی حکم سے مقتدی خارج ہوں گے اور ان کے لیے جہری نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ کپڑنا ضروری ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و نے اس کی تاکید فرمائی ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ احادیث بیان کی گئی ہیں سامعین کرام یہاں تک صورۃ العراف ختم ہو جاتی ہے اور آغاز ہوتا ہے سورہ انفال کا تو سورہ انفال مدنی ہے اس کی آیتیں ہیں پچہتر اور رکوع ہیں دس بسم اللہ ہر الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اے نبی وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجیے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توقع کرتے ہیں اب چلتے الانفال <تصفح> <تصفح> نفل کی جمع ہے جس کی معنی زیادہ کے ہیں یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے یا اسے نفل مطلب زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے یا اس لیے کہ جہاد کے اجر سے جو آخرت کو ملے گا ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا ہی میں مل جاتی ہے پھر یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے اسے تقسیم فرمائے گا نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو اسے تقسیم کر لو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں اس سے تقوی اصلاح ذات البین اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا ہیرا پھیری ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے اس کے لیے تقوی کا حکم دیا اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مضمر ہے پھر ان آیات میں اہل ایمان کی چار صفات بیان کی گئی ہیں پہلی صفت وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت کرتے ہیں دوسری صفت اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلال تو عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں تیسری صفت تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محدسین کا مسلک ہے چوتھی صفت اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں توقل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی اسباب سے اعراض و گریز بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لیتے بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار کہ اصل کار فرما مشیت الہی ہی ہے اس لیے جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکیں گے اور اس یقین و اعتماد کی بنیاد پر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت حاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اور مغفرت و رحمت الٰہی اور رضق کریم کی نوید ہے جم اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار فرما لے آمین جنگ بدر کا پس منظر جنگ بدر جو دو ہجری میں ہوئی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی علاوہ عظیم یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی نیز بے سر و سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے مختصراً اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی العنو کی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سا مال و اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا یا کافروں نے چھین لیا تھا نیز کافروں کی قوت و شوقت کو توڑنا بھی مقتضائے وقت تھا ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینے سے چل پڑے ابو سفیان کو بھی اس عمر کی اطلاع مل گئی چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنا رستب تبدیل کر لیا دوسرے مکہ کا اطلاع بھجوا دی جس کی بنا پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت حال کا علم ہوا تو صحابہ کرام رضی العن کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتلایا کہ ان دونوں تجارتی قافلہ اور لشکر میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا جبکہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فکون وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں هم المؤمنون حقا لهم درجات عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینہ سے حق مطلب بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا وهم وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے گویا کہ انہیں موت کی طرف ہاکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جس طرح مالغ غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی اسی طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا اور آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قرائش سے مڈ بھیڑ ہو جانا یا مٹھ بھیڑ ہو جانا گو بعض تباہ کے لیے ناگوارا تھا لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا تھا پھر یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا اور اسی کی وجہ اور اس کی وجہ طبعی خوف اور بے سر و سامانی تھی اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں تھا یا نہیں ہے پھر یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے اور اب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی نہ گریز ہے پھر یہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے یا طبعی خوف کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کا اظہار ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح تجارتی قافلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ لگے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے نیو المجرمون تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرے اِذ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُبْدِفِينَ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے بے شک اللہ غالب ہے خوب حکمت والا یاد کرو جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو لے جائے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے اے نبی جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی یا تو تجارتی قافلے کو تم پالو گے جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا وافر مال و اسباب مل جائے گا بصورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا پھر یعنی تجارتی قافلہ تاکہ بغیر لڑے مال ہاتھ آ جائے پھر لیکن اللہ اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی قوت و شوکت ٹوٹ جائے گو یہ امر مجرموں مطلب مشرکوں کے لیے ناگوار ہی ہو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جبکہ کافر اس سے تین گنا مطلب ہزار کے قریب تھے پھر مسلمان نہت اور بے سر و سامان تھے جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کے بھی اسلحے کی بھی فراوانی تھی ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریاد دے کر رہے تھے جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت الحاح و زاری سے مصروفِ دعا تھے بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 3953 اور 3957 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کیں اور ایک ہزار فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے پھر یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملا جنگ میں حصہ نہیں لیا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہہ تیغ کیا دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار نو پھر جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ تاری کر دی جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور اتمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر تاری ہو گئی پھر تیسرا انعام یہ کیا کہ بارش نازل فرما دی جس سے ایک جس سے ایک تو ریتیلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی دوسرے وضو و طہارت میں آسانی ہو گئی تیسرے اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا گیا جو اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو دوسرے جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیسے اللہ کی رحمت و نصرت تمہیں حاصل ہوگی تیسرے تم پیاسے ہو جب تمہارے دشمن سیراب ہیں وغیرہ وغیرہ پھر یہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا یہ چوتھا یہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی اس کا بیان ہے پھر بین ہاتھوں اور پیروں کے پور یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف مطلب کنارے یہ اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جائیں گے اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے